اور اس کی جنت کے مستحق بنے قدل ف من محتدم ف اور ہم نے یقین نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں انبیاء پیدا کی اور کتابیں نازل کی پس ان میں سے بعض نے ہدایت قبول کی اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے انبیاء کرام کا عمومی ذکر کیے جانے کے بعد اس آیت میں ان دو خاص انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے جن کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے ہوئے نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے سب انہی کی نسل سے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور جتنے انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے سب انہی کی اولاد کی نسل سے تھے اور جن لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ انبیاء آئے وہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے کچھ لوگوں نے تو ان کی دعوت قبول کی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور عمل صالح کی زندگی اختیار کی اور اکثر و بیشتر نے سرکشی کی راہ اختیار کی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اس میں تحریف کی اور اپنے علماء اور راہبوں کے اقوال و آرا کو دین بنا لیا